فإن الحديث كتاب الله محمد من من حمزه ونفثه بسم الرحمن الرحيم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 آل الحمد للہ آج ستائیس سپتمبر دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن دو اور تین زلحجا چودہ سو پینتیس ہجری کی درمیانی رات ہم انشاءاللہ شاء تعالی قرآن کلاس نمبر ایک سو چوالیس میں سورتوبہ کی چار آیات کو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 نستعین بالله ونتوکل علیه وحسبنا الله ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں ایک دفعہ درود شی پڑھ لیجئے اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انك حمید مجید التوبہ آیت نمبر 113 سے 116 اپنا ریفرنس پیج نکال لیجیے اعدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا لنبی والذین آمنو کسی نبی کو یہ شاید نہیں ہے اور نہ کسی ایمان والے کے لیے یہ شاعن شان ہےشرقین کہ وہ دعائے استغفار کریں مشرقین کے لیے ولوکانولی قربا اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو کتنی کلیئر کٹ بات ہے مادماں تبین اصحاب الجہیم اس کے بعد کہ ان پر یہ بات کھل جائے واضح ہو جائے کہ ان کے وہ رشتہ دار تو دوست کی ہیں ما کا نستغفار ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا اپنے باپ کے لیے لی ابھی ہی ان کے باپ کے لیے وہ تو نہیں تھا اللہ تعدہ وہ نہیں تھا مگر اس وعدے کے سبب جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا اور اس کا ذکر پھر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 کہ ان کا باپ تو دشمن ہے اللہ کا تبر من تو انہوں نے اپنے باپ سے الا برات کر دیا پھر انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی ان ابراہیم الن حلیم بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور برد بار تھے حوصلے والے تھے تو ابراہیم علیہ السلام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 ونچھا لا ذکر بھی آ جائے گا اہل فطرت کون ہیں تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی خود اپنے اوپر رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ میں ہدایت ضرور واضع کر دوں گا لیکن پھر شرط وہی ہے جو سورۃ العنکبوت میں آئی والذین جاهدوا فینا لنهدینہم سبُلنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے یہ کبھی بھی اس طریقے سے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 اسی طریقے سے ایک بریلوید و بندی اہل حدیث اہل جتنے مقابلے فکر ہیں اگر وہ صرف اپنے اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کبھی بھی وہ کمپیرٹیو اسٹڈی کر کے حق بات کو حاصل نہیں کر سکتے لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے حق واضح کر دیا ہے اس حق تک پہنچنے کے لیے خود ایف پٹ کرنی ہوگی ہمیں ان اللہ ملک اور بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے اسی کے لیے ہے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 لہٰذا اہل بیت ہوں صحابہ اکرام علی مردوان ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کائنات کی کوئی بھی ہستی ہو سب سے محبت اللہ کے ریفرنس ہے بھائیو یہ تو تھی صورت توبہ کی وہ چار آیات جن پہ انشاءاللہ اللہ آج ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی اب اس بحث سے صرف نظر کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا یا تعارخ تھا کیونکہ تورات میں تعارخ ملتا ہے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 وہ قبول ہو جائے۔ جیسا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ الا امر ابن حشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرماؤ اور اس کے ذریعے اسلام کو شوکت عطا فرما۔ اور صحیح بخاری میں ہے ابن مسعود رضی اللہ و تعالی عنہ کہتے ہیں جب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے اس کے بعد اسلام کا گراف کبھی نیچے نہیں آیا اوپر ہی گیا ہے۔ تو اب یہ سیدنا عمر جو اتنے بڑے دشمن اسلام تھے ان کو ہدایت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت سے یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگی جائے گی اسی طریقے سے گالیاں دیا کرتی تھی سعید البو ہرا پریشان ہوئے یار اللہ اللہ علیہ وسلم اب برداشت ختم ہو چکی ہے آپ دعا کیجیے کہ میری ماں کو ایمان ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سعید البو ہرا کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی کہ دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم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 کہ پوری انسانیت ہی کلمہ پڑھ لے لیکن آپ کی یہ جو خواہش ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی یہ تو اللہ تبارک نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ ان نقلا تقدیم بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو تم خود اسے ہدایت نہیں دے سکتے ولاکن اللہ یہ شاہ بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے وہ عالم و اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے سورت القصص آیت نمبر چھپن اب یہ سورت القسص آیت نمبر چھپن اور سورہ التوبہ آیت نمبر 113 اور 114 ان دونوں آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے متفقن حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں ہماری ٹاپ کی کتابوں میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل کے مطابق 3884 صحیح مسلم میں اس کے چار طرق ہیں 132 سے لے کر 135 تک کتاب امان شروع کے چیپٹر میں کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا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 اس کانٹیکسٹ میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 نازل ہوئی صحیح بخاری میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم میں بھی اور ساتھ بخاری اور مسلم میں ہے کہ پارٹیکولرلی ابو طالب کے حوالے سے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پھر سورۃ القصص کی ایتیں نمبر 56 بھی نازل ہوئی انک لا تہدیمن احببت ولکن اللہ يهدی من یشاء بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپ جس سے محبت کرتے ہیں یعنی جناب ابی طالب سے ان کو اپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے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 لہٰذا ہم تو احترام سے نام لیں گے چاہے جناب ابی طالب ہوں چاہے وہ عبد ہوں اب اس حوالے سے کہ ان کا نام احترام سے اور ان کا احسان پوری امت پر ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے صحیح بخاری میں 3883 مسلم میں 510 سے لے کر 513 تک چار ترک ہیں کہ سیدنا عباس بن ابد الب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا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 اس بخاری اور مسلم کی حدیث کے تحت ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی کہ ابو طالب کے احسانات ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ نہیں ہے کہ سعید علی کے بگز میں آ کر کوئی ابو طالب کا انکار کرنا شروع کر دے گا ان کے کوئی احسانات نہیں ہے ورنہ تو بخاری اور مسلم کا انکار لازم آئے گا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 لہٰذا اور ریفرنس سے اگلے کراس ریفرنس جو آپ کے پاس ہیں آپ کے ریفرنس پیج پہ ان پر آ جائیے کراس ریفرنس نمبر ٹو سورت المائدہ کی آیت نمبر انیس آبادی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنس قد جاءکم رسولنا یو بین الکم الا من منر رسول بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں علا فت من منر رسول اس فترت کے پیریڈ کے بعد جبکہ رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا انت ما جا انا من بشیر ولا نظیر تاکہ تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا یا خوشخبری سنانے والا کیوں نہ آیا پیغمبر پانچ سو سال گزر گئے ہیں کوئی پیغمبر نہیں آیا اگر آیا ہوتا تو ہم عدیت قبول کر لیتے تو یہ جو تم اللہ کے خلاف حجت قائم کرنا چاہتے تھے اللہ نے وہ حجت ختم کر دی فقط جا اکم بشیر ندیر اور بے شک اب تمہارے پاس آ گیا ہے خوشخبری سنانے والا ڈر سنانے والا یعنی ہمارے محبوب امام کائنات شفیع المذنبین رحمت رحمۃ سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہر شہر پر قادر ہے اس آیت مبارکہ سے وہ لفظ بھی پتہ چل گیا جس کی وجہ سے ہم فطرت کا زمانہ کہتے ہیں ایک فطرت لفظ ہے نیچر وہ را تو رو, رو تا ہوتا ہے یہاں پر توئیں یا تو نہیں ہے بلکہ تا ہے تے فترت زبر کے ساتھ فترت اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو جیسا کہ عیسا علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر پانچ سو عیسوی سے لے کر پانچ سو عیسوی تک 571 سیونٹی ون تک یہ تقریباً جو سوا پانچ سو سال کا عرصہ ہے اس میں کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا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 کوئی دعوت حق نہیں پہنچی ہوئی تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اہل مکہ اور ان کے ارد گرد جو ہیں یہاں تک حق کی دعوت نہیں پہنچی ابراہیمی تھے وہ لیکن اولادم تھے ابراہیم علیہ السلام کو بھی گزرے ہوئے تقریباً ساڑھے تین چار ہزار سال گزر چکے ہوئے تھے تو اولاد ابراہیم تھے باقی ریلیجن جو ہے ٹیمپرڈ فارم میں موجود تھا کوئی کچھ لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر موجود تھے کچھ کرسچن تھے باقی اوور جو ہے وہ ٹینپرڈ فارم میں تھا ان تک پیغمبر کی دعوت صحیح نہیں پہنچی ہوئی تھی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 اِنَّا له بے شک اس دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور بہاری ارمسلم کی متفن حدیث ہے جو میں نے مصر نمبر ون ہے امام المبیا کی دعوت قرآن اس میں بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس امت پر وہ قرآن ہے کوئی شخصیت نہیں ہے کیونکہ آپ کی نبوت کیا تک کے لیے ہے آپ کا خلیفہ بھی کیا تک کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ہے ہے اس اس میں میں کافی احادیث اور کے حوالے سے میں نے اس ایشو کو اڈریس کیا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم تک پہنچی ہے بالکل محفوظ حالت میں ٹیمپرڈ فارم میں نہیں لہذا ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں جواب دے ہیں لیکن اگلے لوگوں کی اکاؤنٹبلٹی اس لیے نہیں تھی کہ وہاں پر کتابیں ٹیمپر ہو جاتی تھیں اور پھر پیغمبر آ جایا کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر مسلسل انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ تقریبا 1500 سال تک جاری رہا ایک پیغمبر فوت ہونے سے پہلے اگلے پیغمبر کو اپنا خلیفہ بنا کر جاتا تھا لہذا کوئی ایمبیگیوٹی اور ابهام پیدا ہی نہیں ہوتا تھا اب ایمبیگیوٹی دور کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ کتاب اللہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اسی لیے اسے کتاب کو محفوظ کیا گیا اگلی کتابیں نہیں محفوظ نہ اول ٹیستیمنٹ یعنی تورات اور نہ نیو ٹیستیمنٹ یعنی انجیل محفوظ ہے کیونکہ اس وقت پیغمبر تھے لیکن اگر اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی القرآن بھی مازالہ ٹیمپر ہو جاتا تو ہم اللہ تعالی کی برگاہ میں چھٹی ہو جانی تھی ہماری کوئی پیشگی نہیں ہونی تھی بغیر پیشی کے ہی مغفرت ہو جانی تھی لیکن اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹ ہیں الحمدللہ یہ کتاب بہت بڑی نعمت ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی دوبارہ یاد کر لیں 386 نمبر کتاب الایمان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ اکاؤنٹبل ہوگا وہ دو میں جائے گا اگر افریقہ کے جنگلوں کے اندر کسی شخص تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو اس کے لیے کلما پڑھنا ضروری نہیں بس اس کے لیے ایک اجمالی سا عقیدہ اللہ کے بارے میں وہ سفیشنٹ ہے. عقیدہ بنیادی توحید. باقی تفصیلات تو ظاہر یہاں مسلمانوں کو سمجھانی مشکل ہو رہی ہے تو وہ ایسے لوگ جن تک اس طریقے سے امبی اکرام علی مسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں اکاؤنٹ نہیں ہے اب رہا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 وہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے تقریباً اٹھارہ سال کی عمر میں ان کی عمر بڑی چھوٹی تھی اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب آمنہ وہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک چھ سال تھی تو وہ دنیا سے چلی گئی لہٰذا ان تک کوئی دعوت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں پہنچی اور قرآن بھی کہہ رہا ہے لِتُم دِرَ قَوْمَ مَا اُن دِر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 جیسا کہ ایک ابھی آپ نے بڑی ریسنٹ ایگزیمپل میں نے آج ڈسکس کی کہ سوریہ کسر میں آیا اے نبی ان ہدایت دے ہی نہیں سکتے جس سے محبت کریں بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے اور سورج اشورہ کے اندر آیت نمبر باون میں بالکل الٹ بات آئی انک اللہ تخدیلا سرات مستقیم آپ تو ضرور ہدایت دیتے ہیں سرات مستقیم کی طرف تو بظاہر یہ دو آیات ٹکرا رہی تھی لیکن ٹکرا نہیں رہی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 ات سیکھنے کا طریقہ میں نے چالیس منٹ کے اندر پورا قرآن کیسے ایک عربی کرات کو سیکھ سکتا ہے وہ لیکچر دیکھا, دیکھا جا سکتا ہے مسئلہ نمبر 23 اس میں بھی یہ میں نے لا اور لا کا فرق بتایا ہے تو وہ دو حدیثیں بھی اب ڈسکس کر لیتے ہیں پہ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پوری پانچ سو نمبر حدیث فائیو ہنڈریڈ نمبر حدیث صحیح مسلم کے اندر کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم این ابھی میرا باپ کہاں ہے یعنی اس کی آخرت میں کیا معاملہ ہوا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے آپ کو اللہ تعالی غیبی خبریں عطا فرماتا ہے تو میرے باپ کے بارے میں مجھے بتائیے ائی نہ ابھی میرا باپ کہاں پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر نار تیرا باپ تو دو کی آگ میں ہے تو وہ شخص غمگین ہو کر وہاں سے چل دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اس کو اس بات کا دکھ ہوا تو آپ نے بلایا اور ابا کا فرنار بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دو میں ہے بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دو زخم اس حدیث کی وجہ سے جو صحیح مسلم میں 500 سو نمبر حدیث ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدِ گرامی ہیں وہ ماذا اللہ استغفراللہ دوزخ میں ہیں تو الفاظ ذرا نوٹ کریں اس میں والد کے الفاظ نہیں ہیں انہ ابی کے الفاظ ہیں اب ابی عربی زبان میں باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اس کے پروف میں قرآن پاک کی اگلی میں آیت پیش کروں گا اور حافظ ابن کسی رحمہ اللہ کا کال بھی پیش کروں گا اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ عربی زبان میں چچا کو بھی باپ کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے والد کا لفظ جو ہے نا وہ ان امبگویس ہوتا ہے والد وہی ہوگا جس نے جس کی وجہ سے اس کی پیدائش ہوئی اب آپ صلی اللہ وسلم ہمارے والد تو نہیں ہیں لیکن ہمارے باپ ہیں روحانی طور پر کیوں قرآن پاپ میں سورت العزاب میں آئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم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 تم اس وقت وہاں پر موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا یہودی جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں یعقوب علیہ السلام کا چونکہ لگب ہے اسرائیل سورہ الور عمران میں ان کا لگب اسرائیل آیا ہے اسی وجہ سے بنی اسرائیل ایک سورت بھی موجود ہے اسرائیل یقوب علیہ السلام کا لگب ہے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 انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی آپ کے معبود کی جس کا تعارف آپ نے ہمیں کروایا ہے اللہ آبائی کا اور آپ کے جو باپ ہیں ان کی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اور اسحاق علیہ السلام کی الہم واہ اور الہ تو سب کا ایک ہی تھا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 تو انہوں نے کہا اس لیے کہا کہ عرب کی لینگویسٹک کے اندر عرب کی مائتھالوجی میں چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جاتا تھا اس لیے انہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی اپنے باپ کے طور پر شمار کیا حالانکہ ان کا اپنا باپ یعقوب اور یعقوب کے باپ حضرت اسحاق اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ لڑی چل رہی تھی بنی اسرائیل کی۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 1468 صحیح میں 2200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 صحیح مسلم میں الفاظ ہیں دو, دو نمبر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعیدنا آ کر شکایت کی کہ آپ کے چچا جو ہیں وہ تو زکات جمع ہی نہیں کروا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کی زکات میرے ذمے ہے اور اے عمر سن لو ان امر رجولہ سن و ابھی بے شک انسان کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے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 آگ میں ہیں تو اس سے مراد تھے جناب ابی طالب جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہم سن چکے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ ان کے مرنے کا غم تھا وہ باپ کی طرح تھے پالا بھی تھا چچا سگے بھی تھے اور پھر پرورش بھی کی تھی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لڑتے بھی تھے غصہ بھی کرتے تھے اور وہ ایک جو قبیلہ تھا بنو هاشم اس کے وہ سردار تھے اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں جتنی تکالیف تھیں اس دنیاوی طور پر سبب تو اللہ تعالی نے دو ہستیوں کو ہی بنایا تھا ایک حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا ان کے مال کے ذریعے اور ابو طالب کی سٹرینت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی نے مدد فرمائی تھی۔ بہرحال تو یہاں پر کنایا ہے تیرا باپ اور میرا باپ ابھی کے الفاظ ہیں والد کے نہیں لہذا ہمیں قران پاک کی ان آیات کی روشنی میں تاویل کرنی پڑے گی کیوں کہ لیتم ذرقوم ما انذرا اباهم فهم غافلون اور ما كنا معذبين حتى بعث بالکل واضح ہے کہ یہ باپ سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابی طالب جناب ابی طالب کو لیا اب دوسری اور اخری حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں پیش کی جاتی ہے وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2257 ہے مشکات میں بھی اس کا نمبر 1763 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے تقریبا 50 سال کے بعد ان کی قبر پر گئے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 آپ ڈائریکٹلی یہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی حالانکہ وہ اس حد تک دشمنی پر گئے کہ ممبروں پر گالیاں نکالی بخاری اور مسلم میں آتا ہے بنو میئیا کے دور میں حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں نکالی گئیں اس سے بڑھ کر بگزے علی اور کیا ہوگا تو لگاؤں فتوا صحیح مسلم 240 منافقین کے نام گرنے شروع کروں تو آپ بھی اجازت نہیں دیں گے اور نہ میں کروں گا کیونکہ یہ بہت بڑا فتوہ ہے کسی کو پرٹیکولرلی مینشن کر کے کسی کے اوپر لگانا جب تک کہ واضح دلیل نہ موجود ہو اور اس کو بالکل نسقتی سے کسی کی اخرت کا فیصلہ نہ کر دیا جائے یہ بڑا سینسیٹو مسئلہ ہے کوئی ہمارے ماں کا مسئلہ تو نہیں ہے اس کی بجائے اگر کوئی خاموشی اختیار کر leta to وہ زیادہ احتیاط کے اوپر مبنی ہے بجائے یہ کہ وہ اپنی زبان کھولے اور معاملہ بالکل خراب ہو جائے تو یہاں پر میں ایک آیت پیش کروں گا سورۃ الاحزاب کی ایت نمبر 57 ہے سورۃ الاحزاب کی ایت نمبر 56 ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی سے اگلی ایت کی ایت نمبر 57. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرہ جو لوگ بے شک عذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر لانت ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں واعد لهم عذاب مہینہ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ابو طالب کا نام بھی بدتمیزی سے لینا رسول اللہ کو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 اور وہ فوت بھی حضرت دی کے بعد ہوئے پھر تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اس میں بڑی احتیاط ہے لہذا اس حوالے سے اپنی گفتگو کو کرتے ہوئے میں اپنے محترم اور شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری انہی کے موقف کو اڈاپٹ کروں گا جو احتیاط پر مبنی ہے میں نے ان پر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے اڑھائی گھنٹے کا تقریباً مسئلہ نمبر اسی کے نام سے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 پانچواں سوال ہے تحت بریلوی اور دیوبندی عوام کے برعکس الحدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق زبان کھولتے ہوئے متلقن کہنا کہ آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافر تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازیت دینے کے مترادف نہیں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دینا دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں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 تو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ مولویوں کا جو پراپو گنڈا الگ جگہ ہے کہ فلاں گستاخ رسول ہے اور فلاں یہ اور فلاں جو ہے کوئی بھی کلمہ گو اہل قبلہ گستاخ رسول ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا لہٰذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے اور فتویٰ پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہے اور قطب ستا میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی المتوفہ تین ہجری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 کتاب استظان چیپٹر میں صحیح بخاری کے اندر ایک باپ باندھا ہے دو ہاتھ سے مصافے کا جواز اور نیچے وہ حدیث لے کے کہ عبداللہ بن مسرود ردی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہور تعلیم فرمایا اس حال میں کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کا ہاتھ تھا اس سے امام بخاری نے ایک گزر نکالا کہ کسی کے ہاتھ کو دو ہاتھ سے پکڑا جا سکتا ہے یہ جائز ہے اور نیچے سلف کے اقوال بھی لکھے کہ سلف دو ہاتھ سے مسافہ بھی کرتے تھے اسی تو یہ امام بہاری کا عقیدہ تھا اس طریقے سے امام نسائی نے بھی لکھا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 تاکہ ان کو بھی ذرا اس حوالے سے تسلی ہو جائے کہ ان کے بزرگ بھی کیا گل کھلا کے گئے ہیں ملا علی کاری جو چودہ ہجری ملا علی کاری جن کی وہ شرح مشکات بھی ہے یعنی امام منیفا رحمت اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف اور, اور امام محمد کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی پرسنالٹی گزری ہیں وہ ہیں انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے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 امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے پیروکاروں کے بلکہ معتقد کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے عقیدت مندوں کے لیے یہ تحفہ ہے کہ ہم آپ کو دلائل پیش کر رہے ہیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے اور اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے پہلا قول امام حنیفہ کا نقل کیا ہے الفکل اکبر کتاب سے جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے بڑی چھوٹی سی کتاب ہے اقائد کے اوپر امام حنیفہ رحمتہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں ظاہر ہے ہیں کتاب کے ان کی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 جبکہ میرے نزدیک ان کے اقائید کے اندر بہت فساد موجود تھا۔ ایون یہ جو شیخ زکریا کا واقعہ ہے قبر سے ہاتھ باہر نکالنے والا یہ سیوتی نے نکل کیا ہے۔ شیخ زکریا نے نے ادوں سے اٹھایا ہے یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوطی کا کیا ہوا ہے۔ اس قسم کے بڑے معاملات ان کی کتاب شرع الصدور فی الاحوال القبور اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوتی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے 500 سال بعد اپ صلی کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لیے اگے تو, تو اس قسم کی وہ بڑے دیو کہانی لکھنے میں امام سیوتی المطف نو سو گیارہ مشہور ہیں اور چونکہ یہ آحل تینوں کے نزدیک شیخ زبیلی زہی صاحب ان سے اعلان برات کرتے تھے کیونکہ عقل نہ ہوئے تھے موجیں تھے سوچے ہی سوچا ان کو چونکہ عقل تھی ان کو پتا تھا کہ سیوتی صاحب نے کیا کارنامے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے تو وہ اعلانے براد کرتے تھے اور میرے انٹرویو میں جب میں نے کا نام لیا کہا جی چھوڑو ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے ہمیں کتاب وسنت کے دلائل کے اوپر بات کرو تو سیوطی نے جب کتابیں نو لکھی ان کے رد میں مولا علی قاری نے پھر یہ کتاب لکھی تھی کہ یہ دلائل ہے امام حنیفہ کے عقیدت مندوں کے لیے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر پر مرے تھے ولیاذو بالله تعالی بہرحال سیوطی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیادتییں کی وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایات اکٹھی کیں کی کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے کس قسم روایات لکھنے میں تو سیوطی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے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 ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کیوں نہیں ہے تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی الانبیاء آیت نمبر یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں بالکل جھوٹی روایتیں ہیں ملا علی نے پھر ان روایتوں کا رد کیا اور ان روایتوں کا رد ان کا بالکل ٹھیک ہے کہ سب کل جھوٹی روایتیں ظاہر آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے تو ملا علی نے جو پوری کتاب لکھی ہے اس میں ساری باتیں وہ غلط نہیں لکھی ہیں جو جھوٹی باتیں تھیں سیوتی صاحب کی وہ انہوں نے ان کا رد کیا